اے کاش تصے میں مدین کی گلی ہو اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو تصنی کی گلی ہو اور یاد موسم مدی بھی میرے دل میں بسی ہو ایکش نے بج مدی نیب باعتُ ہو اے سبھی <سؤال> تیری سے ہو میری روح روچلی ہو ایک تصد میم مدین کی گلی ہون اے کاش تجھے پتا میں اللہ کر مے کاترے تجھے تیرے دار دے والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم سلاۃ وسلام رسول اللہ نبی اللہ وائڈا نوئی تو سن صلی اللہ تعالبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ہی و بارک وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اس سے پہلے کہ بیان کا آغاز ہو اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ ہمارے پیارے پیارے آتا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے تو دل میں نیت حاضر ہو تو انشاءاللہ کہہ کر اس کا اظہار بھی کریں کہ بیان کی تعظیم کے خاطر اللہ کی رضا پانے کے لیے جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر اول تاخیر بیان سنوں گا جو دو زانوں نہیں ہیں وہ اس لیے سے دو زانوں بھی ہو جائیں میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ درود پاک کی فضیلت بیان کروں گا اور آپ بھی نیت کریں کہ جب کبھی صلو علی الحبیب کہا گیا تو ثواب پانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کی نیت کی خاطر بلند آواز سے درود پاک پڑھوں گا اجتماع میں جو اسلام بھائی حاضر ہوتے ہیں کیونکہ بساؤ کا تعداد زیادہ ہو جاتی ہے آنے جانے والوں میں کسی کا دھکا بھی لگ جاتا ہے ناگوار بات بھی گزرتی ہے تو نیت کریں کہ ان شاء اللہ اگر کسی سے کوئی تکلیف پہنچی تو صبر کروں گا اپنے ہاتھ یا زبان سے کسی کو ایزا نہیں دوں گا نگاہیں جھکانے کی عادت کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حتیل ان نگاہیں جھکا کر بیان سنوں گا میں نیت کرتا ہوں کہ بیان کروں گا انشاءاللہ بیان کے اختتام پر کیونکہ جمعہ کی نماز بھی ہے ایک کثیر تعداد میں اسلام بھائی تشریف لاتے ہیں تو یہاں جو موجود اسلام بھائی ہیں وہ نیت کرنے کے انشاءاللہ بیان کے بعد آگے بڑھ کر اسلام بھائی سے ملاقات کروں گا سلام کروں گا مسافہ کروں گا مسکرا کر صدقے کا ثواب کماؤں گا آج کا یہ اس بیان کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جملہ انبیاء کرام صحابہ کے رام راشدین بالخصوص حضرت سیدھا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو نظر کرتے ہیں اور بالخصوص ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اطار قادری رضوی ضیاعی دامت برکاتہم حم العالیہ کے والد مرحوم حاجی عبد الرحمان علی رحمت الرحمان کا آج یوم عرص ہے حج کے لیے تشریف لے گئے تھے تو وہیں پر آپ کا انتقال ہوا تو آج اس چودہ ضلع خجہ ان کا یومِ عرص ہے تو بالخصوص اس بیان کا ثواب بھی ہم ان کو ایسا ثواب کرتے ہیں بلکہ آئیے اس محسن امیر علیہ سنت جن کے ہم پر بہت زیادہ احسانات ہیں ان کے والد صاحب کو عیسیٰ صواب کی نیت سے جتنے اسلام بھائی یہاں موجود ہیں جو جو مدنی چینل پر اس وقت بیان سن رہے ہیں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر درود پاک پڑھ کر میری مل کر دیں ہو سکے تو اپنی زندگی کی تمام ہی نیکیاں مل کر دیں انشاءاللہ اللہ امیر علیہ سنت کے والد مرحوم کی بارگاہ میں اس کا ثواب اور تمام مرومی کو اس سال ثواب کرتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ صلی حبین صلی اللہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین و والسلام علی سید المرسلین یا رب مصطفیٰ, مصطفیٰ عز وجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی ہم نے جو کچھ بھی تلاوت کیا ذکر و اسکار کیا درود پاک پڑھے بلکہ جو بھی یہاں جو حاضرین ہیں مدنی چینل کے ناظرین ہیں ہماری جتنی بھی ٹوٹے پوٹے اعمال ہیں بلکہ اپنے کرم کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو بھی نیکیوں سے تبدیل فرما دیں اور اے اللہ ہمارے ناقص عمل کے مطابق نہیں بلکہ اپنے کرم کے شائن شان اس کا اجر و ثواب فرما میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما آپ کے والدین نکریمین ازواج و بالخصوص سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام خلفاء راشدین بالخصوص عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابۂ کرام تاب تابعین مشتہدین تمام اولیاء کرم بزرگان دین بالخصوص پیران پیر دستگیر حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ اکرم آپ کے والدین آپ کے اباء اجداد آپ کے تمام مریدین معتقدین متعلقین محبین کو اور بالخصوص ہمارے سلسلہ علیہ قادریہ اتاریہ کے تمام بزرگوں کو درجہ بدرجہ اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ بالخصوص اس کا ثواب ہم اپنے پیرو مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت کے والد مرحوم حضرت حاجی عبد الرحمان اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما ان کے مزار فائض الانوار جو جنت المعالہ میں ہے یا اللہ ان پر اس مزار پر اپنی کروڑ رحمتوں کا نظول فرما ان کو قبر میں کروٹ کروٹ چین و آرام نصیب فرما یا اللہ ان کی قبر کو پیارے محبوب کے نور سے پر نور فرما میدان محشر میں نبی پر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات نصیب فرما اور بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما اور پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وی وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرما یا اللہ یہ سب دعائیں ہمارے ماں باپ کے حق میں بھی قبول فرما ہمارے وہ مرحومین جو دنیا سے گزر چکے ان سب کے حق میں قبول فرما ہم سب زندوں کے بھی حق میں قبول فرما ہماری بھی مغفرت فرما ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے ہمارے تمام مرحومین کو بخش دے یا اللہ پیارے محبوب کی ساری امت کی مقفرت فرما وہ اللہ اللہ تعالیٰ خیر خلق ہی ونور عارشی سعید نا مودانا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد تو آج یوم عرص ہے تو چونکہ امیر علیہ سنت کے یوں دنیا بھر میں کروڑ ہا کروڑ چاہنے والے محبت کرنے والے مریدین معتقدین متعلقین ہیں تو غروب آفتاب تک جتنا ہو سکے سال سوا پیش کرتے رہے انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ڈاکؤں کا ایک گروہ ڈاکا زنی کے لیے ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں کھجور کے تین درخت تھے ان درختوں میں سے ایک درخت خشک تھا دو پھلدار تھے ڈاکو وہاں آرام کے لیے لیٹے تو ڈاکوؤں کے سردار نے دیکھا کہ ایک چڑیا یہ پھلدار درخت سے اڑ کر خشک درخت پر جا بیٹھتی ہے تھوڑی دیر کے بعد پھر وہاں سے اڑتی ہے پھلدار درخت پر بیٹھتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر وہاں سے اڑ کر خشک درخت پر بیٹھتی ہے اس طرح اس نے کئی چکر لگائے تو سردار جب یہ نیچے سے سارا ماجرا دیکھ رہا تھا اس کو بڑا تجسس ہوا کہ ماجرا کیا ہے چنانچہ ڈاکووں کا وہ سردار خشک درخت پر چڑھا جب اوپر پہنچا تو حیران رہ گیا کہ بالکل بلند ٹہنی پر ایک سات جو کہ اندھا تھا وہ لپٹا ہوا ہے اور منہ کھولے ہوئے ہیں وہ چڑیا اس کے لیے کچھ لاتی اور اس کے منہ میں ڈال دیتی جب سردار نے یہ منظر دیکھا تو بے حد متاثر ہوا اور وہیں کہنے لگا کہ یا اللہ یہ سانپ ایک موزی جانور ہے جس کے رسک کے لیے تو نے ایک چڑیا مقرر فرما رکھی ہے پھر میرے لیے جو اشرف المخلوقات میں سے ہوں یہ ڈاکزنی کب مناسب ہے جب اس نے یہ بات کہی تو اس نے حاطف کی آواز سنی کہ میری رحمت کا دروازہ کھلا ہے اب بھی توبہ کر لو میں توبہ قبول کروں گا سردار نے یہ آواز سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تلوار توڑ ڈالی اور رو رو کر بار گئے خدا بندی وجل میں عرض کرنے لگا یا اللہ میں اپنے گناہوں سے باز آیا اے مولا میری توبہ قبول فرما لے آواز آئی ہم نے تمہاری توبہ قبول فرمالی سردار کے ساتھیوں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو دریافت کیا کہ سردار کیا بات ہے تو سردار نے سارا واقعہ سنایا تو جب ساتھیوں نے سارا واقعہ سنا وہ بھی رونے لگے اور کہنے لگے کہ ہم بھی اپنے اللہ عز و جل سے سلو کرتے ہیں چنانچہ ان سب نے سچے دل سے توبہ کی اور با ارادہ حج یہ سب مکہ مکرمہ کو چل پڑے تین دن کی مسافت کے بعد ایک گاؤں میں پہنچے تو وہاں ایک نابینا بڑھیا دیکھی جو اس سردار کا نام لے کر پوچھنے لگی کہ کیا اس کافلے میں وہ بھی ہے سردار آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ ہاں خاتون وہ میں ہوں فرمائیے کیا کام ہے آپ کو تو بڑھیا اٹھی اور اندر جا کر کپڑے نکال لائی اور کہنے لگی چند روز ہوئے میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے یہ اس کے کپڑے ہیں مجھے متواتر تین دن سے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علی وسلم خواب میں تشریف لا کر تمہارا نام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آ رہا ہے یہ کپڑے اسے دے دینا لہذا اے مرد خوش نصیب یہ اپنی امانت لو یہ سن کر سر، سردار وزر میں آ گیا اور وہی کپڑے پہن کر مکہ مکرمہ میں حاضر ہوا پھر اللہ وجل کے مقبولوں میں شمار ہونے لگا رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ وجل کے ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو سل حبیب صلی اللہ تعالی محمد و وبارک وسلم تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارا پروردگار دگار از اجل کتنی بڑی قدرت کا مالک ہے کیسی شان ہے رب کی تو کتنا ہی بد نصیب ہے وہ شخص جو اس رب کریم از اجل پر بھروسہ نہیں کرتا جی ہاں زبان حال سے ہم سب اس بات کا دعویٰ ضرور کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ پر توقل کرتے ہیں لیکن بسا اوقات اگر کوئی آزمائش یا کوئی ایسی بات پیدا ہو جاتی ہے تو ہمارے قدم جو ہے وہ ڈگ مگا جاتے ہیں یعنی یہ سمجھے کہ توکل زبان سے کہتے ضرور ہیں لیکن شاید ہم میں سے ایک اکثریت ایسی بھی ہوگی جنہیں اس بات کا ہی علم نہیں ہوگا کہ توکل کہتے کسے ہیں تو آئیے توکل کی تعریف سنتے ہیں اللہ پر جو بھروسہ ہے توکل جسے کہتے ہیں یہ اس کی تعریف کیا اس کا مطلب کیا ہے تو علما فرماتے ہیں کہ خدا پر بھروسہ کرنے کے بعد مخلوق سے ہر قسم کی امیدیں منقطع کرنے کا نام توکل ہے اور بعض بشاہر کے نزدیک غیر خدا سے تعلق منقطع کر کے دل کو صرف خدا کی حفاظت میں دینے کا نام توکل ہے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ مناج العابدین میں مختلف مشائق کی توقل پر تعریف بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں میرے نزدیک مشائخ کے اقوال کا خلاصہ یہ ہے توکل اس کا نام ہے کہ بندے کو اس امر کا یقین ہو جائے اور اس کا دل اس پر مضبوطی سے قائم ہو جائے کہ میرے جسم اور ڈھانچے کو باقی رکھنا میری حاجات کو پورا کرنا ہر تنگیوں تکالیف سے بچنا صرف میرے پروردگار از وجل کے قبضے قدرت میں ہے کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں ہے اور نہ ہی اسباب و وسائل دنیا کے سبب سے ہیں خدا اگر چاہے تو میرے جسم کی بقا اور دیگر حاجات کے لیے کسی مخلوق کو وسیلہ بنا دیتا ہے یا دنیا کی کسی اور شے کو ذریعہ بنا دیتا ہے اور اگر وہ چاہے تو بغیر اسباب ظاہری اور سہارا مخلوق کے بھی مجھے زندہ رکھ سکتا ہے وہ اسباب و ذرائع کا محتاج نہیں تو مزید فرماتے امام غزالی علیہ رحمتہ اللہ کہ جب تیرا اعتقاد توکل کے اس مفہوم پر ہو جائے اور تیرا دل اس عقیدے پر مضبوطی سے قائم ہو جائے اور تیرا دل مخلوق اور اسباب دنیا سے بے ہو جائے تو سمجھ لے کہ کما حق ہو تجھے وصف توکل حاصل ہو گئی تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین جب اس موضوع پر مزید آگے بڑھتے ہیں جب اپنے معاملات کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو بعد اس میں غلط فیمیاں پائی جاتی ہیں ایک بات تو کیا غلط فیمی ہوتی ہے کہ جب کسی کو یہ سمجھا جائے کہ بھائی آپ اللہ پہ بھروسہ کریں تو عموماً یہ غلط فیمی پائی جاتی ہے کہ اس کا مطلب تو یہ کہ انسان کچھ نہ کرے اور سب کچھ خدا کی ز... ذات پر چھوڑ کر فارغ بیٹھا رہے کہ جو میرے نصیب میں مجھے مل جائے گا مجھے کیا ضرورت ہے دن رات اس طرح مزدوریاں کرنے کی اور اس طرح کاروباری ٹینشن پالنے کی جو میرے نصیب میں مجھے مل جائے گا ایک تو یہ غلط سے نہیں پائی جاتی ہے اور پھر دوسرا اگر کسی کو منصب ملتا ہے شہرت ملتا ہے دولت ملتی ہے طاقت ملتی ہے تو وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ اس دنیا میں جو مجھے مقام حاصل ہوا ہے جو مال و دولت میں نے کمایا ہے یہ تو سب میری کمال کا کمال کی وجہ سے ہے میں اتنا ذہین ہوں میں اتنا ذہین ہوں اتنا ٹیلنٹ ہے مجھ میں اسی طرح سے میں بزنس کر رہا ہوں اسی طرح سے میں نے مختلف تعلیمیں اس طرح سے میں نے مختلف ڈگریاں حاصل کی ہیں تو یہ جو مجھے شہرت ملی یہ جو منصب ملا یہ جو دولت ملی یہ تو سب میرے ہنر اور میرے کمال کا نتیجہ ہے تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں کہ توقل یہ ہے کہ آدمی اسباب سے دستبردار نہ ہو ان سے علیحدگی اختیار نہ کرے البتہ یہ سمجھے کہ روزی دینے والا وہ مسبب الاسباب ہے جس نے وہ سبب پیدا کیا ہے اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی لے گھر سے روزی طلب کرنے کے ارادے سے نکلے ایک جنگل سے گزر رہے تھے ایک مقام پر بیابان میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لومڑی نہ فربا موٹی تازی خوبصورت ترو تازہ بیٹھی ہوئی ہے اس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں اور آنکھوں سے بھی وہ اندھی ہے وہ بزرگ سوچنے لگے کہ یہ نہ چل سکتی ہے نہ دیکھ سکتی ہے نہ دوڑ سکتی ہے بھی اتنی موٹی تازی تو اس کو رسک کہاں سے مل رہا ہے ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ زمین شک ہوئی اور اس میں سے دو پیالے نمودار ہوئے ایک میں شہد تھا دوسرے میں دودھ تھا اب وہ بزرگ پھر سوچنے لگے کہ اس غذا کو کھانے کے لیے یہ کیسے آگے پہنچے گی اس کو تو نظر نہیں آ رہا ہے اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ اسی مقام پر پہاڑ سے ایک نہایت ہی خوبصورت چہرے والے بزرگ تشریف لائے انہوں نے باری باری وہ پیالہ اٹھایا اور اس لومڑی کو پلا دیا جب وہ واپس جانے لگے ان بزرگ نے آگے بڑھ کر ان نورانی چہرے والے بزرگ کا دامن تھام لیا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں انہوں نے فرمایا میں اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں اور یہی خدمت میرے سپرد ہے کہ ہر صبح و شام آؤں اور اس لومڑی کو دودھ اور شہد پلاؤں اب ان بزرگ نے روزی طلب کرنے کی جو تکلیف تھی اس کا خیال دل سے نکال دیا کہ میں ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں چنانچہ وہ دریا کے کنارے بیٹھ کے ذکر اللہ میں مصروف ہو گئے سات دن گزر گئے مگر غیب سے کوئی رسک نہ پہنچا فاقوں کے سبب نہایت کمزور اور نڈھال ہو گئے آخر کار اللہ از کی بارگاہ میں دعا کی اے میرے پروردگار عزا اجل اپنی رحمت سے مجھے کوئی لقمہ غذا عنایت فرما مجھ میں اب بھوک برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے یا میری روح قبض کر لے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا اے بندے اپنے ہاتھ پاؤں کو حرکت دے روزی طلب کر میں تجھے تیرا رزق عطا کروں گا خود بھی کھا اور محتاجوں کو بھی کھلا اور اگر اس حالت میں اسی پہاڑ پر ستر برس تک بھی بیٹھا رہے گا تو میں تجھے غزہ کا ایک دانہ نہ دوں گا اس وقت ان بزرگ کی آنکھیں کھلی اور پہاڑ سے اتر کر تلاش معاش میں مشغول ہو گئے جو کچھ کماتے خود آدھا کھاتے اور آدھا محتاجوں کو کھلاتے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے کہ توکل فقط اس بات کا نام نہیں ہے کہ اپنے گھر بیٹھے رہے اور رسک کا انتظار کرتے رہیں یہ دنیا عالم اسباب ہے اس میں کچھ نہ کچھ کوشش کرتے رہنا چاہیے اور اسباب کا سہارا بھی لینا چاہیے ایک عدیس پاک سنیے اس کا خلاصہ ہے کہ ایک شخص سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا عرض کی آکا میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں میرے ساتھ اونٹ بھی ہیں میں ان اونٹوں کو یوں چھوڑ دوں اور اللہ پر توقل یعنی بھروسہ کروں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اس کو باندھ لو پھر توکل کرو تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اللہ تعالی بغیر رسی کے بھی اونٹ کی حفاظت کرنے پر قادر ہے مگر اسی نے اس دنیا میں اسباب رکھے ہیں وسائل و وسائد کا وہ یقینا محتاج نہیں مگر اس کی اپنی مشیت یہی ہے جیسا کہ بڑی پیاری مثال امیر سنت فرماتے ہیں کہ یہی دیکھ لیجئے کہ اگر وہ چاہتا تو اسلام یوں ہی پھیل جاتا لوگ رائے راست پر آ جاتے وہ انبیاء علیم السلام کا محتاج نہیں ہے لیکن اس کی مرضی یہی ہے کہ انبیاء علیم السلام السلام اس کے دین کے لیے کوششیں کریں اور اب اگرچہ سلسلہ نبوت ختم ہو گئی تاہم اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ یہ جاری و ساری ہے اور اب یہ منصب امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ہمارے بغیر بھی بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کر سکتا ہے مگر اس کی رضا اسی میں ہے کہ ہم مسلمان کوششیں کریں اور نیکی کی دعوت کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کریں مسجد آباد کریں اور لوگوں کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں تو بہرحال میچے میچے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ تعالی پر بھروسہ مسلمان کرتے ہیں جس کا پرانے پاک میں بھی کئی مقامات پر تذکرہ ہے چنانچہ سورہ علیہ عمران کی آیت نمبر 122 میں ارشاد خداوندی ہے <الْمُؤْمِنُون> ترجمہ کنزل ایمان اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا میرے آقا امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعر آفاق ترجمہ ترجمہ قرآن کنزل ایمان میں اس کا ترجمہ کو یوں فرماتے ہیں کہ ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ یاد جب اللہ وجل کو یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جائیں ان کا ایمان ترقی پائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کریں تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین اب ان تمام باتوں پر اگر ہم غور کرتے اور سوچتے ہیں تو بسا اوقات اس میں بے صبری اور شکوہ شکایت کا رجحان بہت زیادہ نظر آتا ہے یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کی بات جہاں کی جاتی ہے اور اگر وہ تنگ دست ہوتا ہے تو وہ شکوہ شکایت بہت کرتا ہے اور بسا اوقات ایسے ایسے الفاظ وہ زبان سے نکال دیتا ہے کہ جس کا جس سے اس کا ایمان تک خطرے میں پڑ جاتا ہے تو بہرحال رس کا معاملہ ہو یا کسی بھی معاملے میں اللہ وجل پر کامل بھروسہ ہی ہونا چاہیے کہ ایک حدیث سنیے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ محارب اور غطفان سے مقام نخلا پر جنگ کر رہے تھے جب ان لوگوں نے مسلمانوں کو غفلت میں دیکھا تو ان میں سے ایک نام جس کا نام غوث بن حارث تھا وہ آیا اور حضور علی سلاۃ وسلام کے سر پر کھڑے ہو کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا ہاتھ میں تلوار تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کامل اور توکل تو اللہ کی بنا پر بڑی تسلی سے فرمایا اللہ جیسے ہی اللہ کا نام سنا اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور سرکار علی سلاسلام نے اس کی تلوار اٹھائی اور اس سے پوچھا کہ اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا وہ گڑ گڑانے لگا کہ مجھے معاف کر دے تو سرکار علی تو السلام نے فرمایا تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس نے کہا نہیں البتہ میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی آپ سے نہیں لڑوں گا اور جو آپ سے لڑیں گے ان کا ساتھ بھی نہیں دوں گا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا وہ سرکار علی السلاۃ وسلام کے اس اخلاق کریمہ سے اتنا متاثر ہوا کہ اپنے ساتھیوں کو جا کر کہنے لگا کہ میں ایک ایسے آدمی سے مل کر آیا ہوں جو تم سب لوگوں میں سے سب سے بہترین ہے تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہم اس پر غور کریں اور سوچیں کہ اللہ تعالی پر بھروسہ یہ کیسا کامل ہونا چاہیے تو یہ تاریخ میں دیکھیں کہ جب کبھی باطلوں نے سر اٹھایا یا اللہ کے نبیوں کو رسولوں کو پیغمبروں کو ڈرانے کی کوشش کی تو اللہ کے نیک بندے سینا سپر ہو گئے باطل کے آگے سر نہیں جھکایا بلکہ ڈٹ گئے بلکہ یہاں تک کہ سورہ ہود کی آیت نمبر انسٹھ میں فر ایک جز ہے انی توکل تو اللہ ربی و ربکم ترجمہ کنزل ایمان کے میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا جو میرا رب ہے اور تمہارا رب یہ آیت حضرت سینا ہود احلانبی علیہ صلاح السلام کا اس میں عظیم الشان مجزے کا تذکرہ ہے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ آپ ایک زبردست جبار صاحب قوت و شوقت قوم سے جو آپ کے خون کی پیاسی اور جان کی دشمن تھی اس طرح کے کلمات کہیں اور وہ قوم باوجود انتہائی عداوت و دشمنی کے آپ کو زرر پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو سکے جس, پر جس کو جس کا اللہ پر اعتقاد ہو کامل یقین ہو تو اس کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا تو ہم غور کریں اور سوچیں کہ بعض اوقات کوئی ایسی تکلیف آتی ہے کوئی پریشانی آتی ہے کوئی مصیبتیں آتی ہیں کوئی بیماری آتی ہیں تو بسا اوقات قدم جو ہے وہ ڈگمگا جاتے ہیں قدم ڈگمگا جاتے ہیں اور امیر والے سنا تھا اپنے شعر میں بڑے خوبصورت انداز سے اپنے مریدین موتقدین اور تمام عاشقہ نے رسول کو تسلی دیتے ہیں کیا فرماتے کہ پیارے مبلغ معمولی سی مشکل سے گھبراتا ہے بلکہ ایک واقعہ یاد آیا ایک اسلامی بھائی امیر علیہ علی سنت سے ملاقات کرنے حاضر ہوئے تو امیر علیہ سنت کا انداز ہے کہ جب کوئی ذمہ دار ملتا ہے نا تو باپا اس سے پوچھتے کہ آج کل کیا ذمہ داری ہے آپ کی تو اس ذمہ دار سے بھی پوچھا باپا نے کہ آج کل کیا ذمہ داری ہے آپ کی تو کرنے لگے کہ حضور وہ پہلے ایک ڈویژن کی ذمہ داری تھی تو کچھ کاروباری اور گھریلو مسائل ہوئے تو میں نے وہ ڈویژن کی ذمہ داری چھوڑ دی ہے آج کل نہیں ہے ذمہ داری تو امیر نے سب فرمایا کہ جب پریشانی آتی مصیبت آتی تو آپ تو ایک کے دو ڈویژن کر لینے تھے آپ کو آپ کو ایک کے دو ڈویژن کر لینے تھے یہ آپ نے ذمہ داری کی چھوڑ دی تو تسلی دیتے کیا فرماتے کہ پیارے مامونی سی مشکل سے گھبراتا ہے دیکھ حسین نے دین کی خاطر دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا دیکھ خاطر سارا گھر قربان کیا تو ہم بسا اوقات آزمائش ہو و تکلیف ہونا تو قدم ڈگمگا جاتے ہیں بلکہ رک کے معاملے میں تو اس قدر پریشانی تھی کہ ذرا سا کچھ تھوڑا سا کمی بیشی ہو جائے نا تو فورن سمجھے کہ ہاتھ پاؤں گیلے ہو جاتے ہیں کہ میرا کیا ہوگا اتنے بچے جیسے کسی کی بچیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں ایک کے بعد دو دو کے بعد تین تین کے بعد چار تو بس اس کی تو اور ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ جناب ان بچیوں کا کیا ہوگا تو بھائی ابھی تو پیدا ہوئی ہے ابھی اس کی شادی کی فکر کیوں کر رہے ہو کہ جس رب عز عجل نے پیدا کیا ہے وہی وہ ان کی ان کو ان کا رسک بھی عطا فرمائے گا ان کی شادیاں جہاں مقدر میں لکھی ہیں دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکے گی جب ہونا ہوگا ہو جائے گا آپ کیوں گھر میں گھلے جا رہے ہیں کہ جناب حج کرنے نہیں جا رہے کہ جناب شادیوں شادیاں کرنی ہیں ارے میرے بھائی جب ان کا نصیب مقدر ہوگا ہو جائیں گی کیا آپ کے ہمارے سامنے کوئی گھر کا ایسا سرپرس کا انتقال نہیں ہوتا آٹھ بہنوں کا اکلوتا تھا بھائی راستے میں جا رہا تھا ایکسیڈنٹ ہو گیا گولی لگ گیا انتقال ہو گیا اس بھائی کا انتقال ہو گیا گھر کا کمانے والا واحد کا تھا کیا اس کے گھر والے بھوکے مر گئے کیا ان کی شادیاں نہیں ہوئی سب دنیا کا نظام ہے دنیا کا نظام ہے اور پرانے پاک میں واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وما مندا فل اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے کرم پر نہ ہو اب بورنگ کرائیں کنواں خودوائیں سو فٹ دو سو فٹ نیچے سے جب مٹی نکلتی ہے اس مٹی میں بھی کوئی کیڑا چلتا ہوا نظر آتا ہے ارے یہ دو سو فٹ مٹی کے نیچے اس کیڑے کو کون رسک دے رہا ہے جب اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں تو فوراً سدا آتی اللہ اللہ رسک دے رہا ہے تو ہم کائے غم کیے ہوئے ہیں بلکہ آپ اگر چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں کو دیکھیں اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھیں یا بڑے بڑے جانوروں کو دیکھیں کیا کوئی ایسا کیڑا نظر آیا جو اپنے سوراخ سے نکلا تو रिस्क की पोटली भी उसके कंधे पर हो किसी परिंदे को देखा जो घोसले से उड़ता हो तो जनाब अपना रोटी पानी लेकर उड़ता हो कि जनाब दिन में मुझे कहीं भूख लगेगी तो मैं कहूंगा कहां से पीऊंगा कहां से कोई जानवर ऐसा नजर आया जिसने मतलब कोई ऐसा ठेला लटकाया हुआ हो कि जनाब आज भूख लगेगी तो मुझे खाना खाना है नहीं कोई ऐसा जानदार नहीं कि जिसको इस चीज का टेंशन हो टेंशन नहीं है ٹینشن نہیں ہے کہ جناب میں, میں کہاں سے کھاؤں گا اس جانور کو اللہ کی ذات پر کتنا کامل بھروسہ ہے کہ ج, جو جس رب نے مجھے بھوکا اٹھایا ہے جب میں رات سوگا مجھے بھوکا سلائے گا نہیں ہے تو ہم خاما کا اس کا ٹینشن پالے ہوئے ہیں اور بسا اوقات اس طرح کے معاملات میں دینی معاملات میں بھی بہت ساری رکاوٹیں بنتی ہیں بزرگ رحمت اللہ تعالی دیکھیں جہاں اللہ کے کرم سے جہاں نیکیوں بھرا ماحول ہوتا ہے سنتوں بھرا ماحول ہوتا ہے آپ اپنے گھر میں مدنی چینل چلائیں درس دے فیدان سنت کا گھر والوں کو اجتماع میں بھیجیں خود اجتماع میں آئیں مدنی قافلوں میں سفر کریں ہمارا خود ذہن بننا شروع ہوگا اور ذہن کیسا بنتا ہے ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے گھر سے علم دین نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے سفر پر روانہ ہو رہے تھے اپنی زوجہ محترمہ سے کہنے لگے کہ میں تو جا رہا ہوں سفر پر تمہیں کھانے پینے کے لیے کتنا دے جاؤں آج ہمیں گھر والے زیادہ ستا ستاتے ہیں ذہن نہیں ہوتا ہے نا یہ اللہ والے اپنے گھر والوں کی تربیت کیسے کرتے تھے تو گھر والے کہتے ہیں کہ جتنی آپ مجھے زندگی دے سکتے ہیں اتنا مجھے کھانے کے لیے دے جائیں اب یہ بڑے ح... حیران ہوئے کہا کہ زندگی میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے تو کافی رسک بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے جو رب عز الزوجل مجھے زندگی دے گا وہی رب الز وجل مجھے رسک بھی عطا فرمائے گا بہت خوش ہوئے بہت خوش ہوئے چلے گئے کچھ دنوں کے بعد پڑوسن آئی اور آپ کی زوجہ محترمہ سے پوچھنے لگی کہ تمہارے شوہر تو گھر سے گئے ہیں تمہیں کھانے کے لیے کتنا دے کر گئے ہیں جواب سنیے مدنی چینل کے ناظرین بھی غور سے سنیے وہ فرماتی ہیں کہ گھر سے کھانے والا گیا ہے گھر سے کھانے والا گیا ہے کھلانے والا رب اور زوجل تو موجود ہے تو ہم بسا اوقات یہ گم پالتے ہیں ہم ٹینشن لیتے ہیں تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین ہمیں اس معاملے میں اللہ تبار کو تعالیٰ پر اعتقاد مضبوط کرنا چاہیے ہاں جو اس معاملے میں تقاضے ہیں کام کاج کے معاملات کے اس میں آگے بڑھنا چاہیے اور گھر والوں کے لیے کمانا یہ بہت بڑی نیکی ہے حضرت قاب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی گزرا تو صحابہ کرام علی رضوان نے دیکھا کہ وہ رسک کے حصول میں بہت متحرک ہے اور پوری دلچسپی لے رہا ہے تو حضور علی صلاحت السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علی وآلہ وسلم اگر اس کی یہ دور دھوپ دلچسپی اللہ تعالی کی راہ میں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اپنے چھوٹے بچوں کی پرورش کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے تب بھی یہ اللہ زوجل کی راہ میں ہی شمار ہوگی اگر بوڑھے والدین کی خدمت کے لیے کوشش کر رہا ہے تو یہ بھی بیفی سبیلّہ ہی شمار ہوگی اور اگر یہ اپنی ذات کے لیے کوشش کر رہا ہے اور مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا رہے تو یہ کوشش بیفی سبیل اللہ شمار ہوگی اور البتہ اگر اس کی یہ کوشش زیادہ مال حاصل کر کے لوگوں پر برتری جتانے لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے تو ساری کوشش شیطان کی راہ میں شمار ہوگی میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں الحمد مسلمان ہیں الحمدللہ للہ مسلمان ہیں اور مسلمان کی پوری زندگی یہ عبادت ہے اگر وہ شریک تقاضے پورے کرتے ہوئے طلب معاش کرتا ہے قصبے حلال کے لیے کوشش کرتا ہے یہ وقت دینا بھی اس کا راہ خدا از وجل میں شمار ہوگا جب کہ یہ سارے کام سنت کے مطابق ہوں اور سنتیں کیسے سیکھیں گے آئیے دعوت اسلامی کے ماحول میں آ مدنی قافلوں میں سفر کیجیے تاکہ اس کی شرعی رہنمائی ہمیں حاصل ہو ہم کاروبار کرتے اپنے کاروبار کے شرعی رہنمائی ہم لے لیں کہ جناب یہ کاروبار میں کر رہا ہوں کیا شرعی تقاضے اس کے پورے ہیں یا نہیں ہیں دیگر معاملات میں بھی ہم کوشش کریں اور اس معاملے میں زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کریں عمل کریں اور دوسروں کو بھی سکھانے کی کوشش کریں الحمد دعوت اسلامی کے جتماعت اس کے لیے بہترین ذریعہ ہیں۔ اسی طرح داعود اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر بہترین ذریعہ ہے اور یاد رکھیے کہ کہیں مال کی ہرس یہ اگر ہمیں حرام ذرائع اختیار کرنے پر ابھارے تو فوراً اپنے آپ کو بچا لیجیے روک لیجیے کہ یہ کہیں مال کی حوث دنیا کی محبت یہ ہمیں حرام مال کمانے میں مصروف نہ کر دے تو اس سے بچیے کہ حرام مال کی نحوص اس قدر زیادہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی بربادی کا یہ ذریعہ بن سکتا ہے بحتی میں ابن محمود سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا ایک شخص آیا اور کہا کہ ہم حج کے لیے آئے ہیں راستے میں ہمارا ایک ساتھی مر گیا ہم نے اس کے لیے قبر کھو دی تو لاحد میں ایک خوفناک سانپ بیٹھا نظر آیا ہم نے وہ جگہ چھوڑ دی دوسری جگہ قبر کھو دی کیا دیکھا کہ اس قبر میں بھی سانپ بیٹھا ہے ہم نے تیسری قبر کھودی اس میں بھی وہی سانپ نظر آیا ہم حیران رہ گئے اب آپ کے پاس آئے ہیں کیا کریں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما نے فرمایا تم سانپ کے پاس ہی اسے دفن کر دو خدا کی قسم اگر تم ساری زمین بھی اس کے لیے کھود ڈالو گے تب بھی یہ سانپ تمہیں ضرور نظر آئے گا چنانچہ ہم نے زمین کھود کر سانپ کے پاس ہی اسے دفن کر دیا پھر واپسی پر اس کی بیوی سے اس کے حالات دریافت کیے پتا چلا وہ آٹے کا سوداگر تھا اور آٹے میں لکڑی کا برادہ ملا کر بیچا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حرام کی نحوستوں سے بچائے اور رزق حلال کی برکتوں سے مالا مال فرمائے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے اور اجتماعد میں شرکت کرنا مدنی قافلوں میں سفر کرنا اپنا معمول بنائیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ تعالی ابھی اذان دی جائے گی اذان کی تعظیم کرتے ہوئے امیر علیہ سنت کا انداز ہے کہ ماشاءاللہ دو زانوں بیٹھ ईमान पर पाते माया निराहे ओ हो ईमान पर पाते